الحمد للہ الحمد للہ والجزا عنوان دیا ہے شرط اور جزا کا مطلب عنوان کے تحت آنے والی جو احادیث ہوں گی ان میں شرط اور جزا ہوگی کہ حدیث کا پہلا حصہ شرط ہوگا اور ثانی جزا ہوگا شرط اور جزا امید ہے کہ آپ جانتے ہوں گے اب تک جان چکے ہوں گے نہیں جانتے تو آسان سی بات ہے مثال کے طور پر کوئی آپ سے یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر امتحان میں آپ پہلی پوزیشن لیں گے تو آپ کو اتنا انعام ملے گا ٹھیک ہے اب یہ شرط رکھ دی گئی ہے کہ آپ امتحان میں پہلی پوزیشن لیں گے تو تب آپ کو امتحان تب آپ کو انعام ملے گا مطلب یہ ہے کہ پہلی پوزیشن ہوگی تو انعام ملے گا پہلی پوزیشن نہیں لی تو انعام نہیں ملے گا حالانکہ یہ بات کہی نہیں جاتی لیکن معلوم ہوتی ہے کہ جب شرط ہی یہ رکھ دی گئی ہے تو شرط ہی کیا ہے انعام کے لیے پوزیشن لینا جب شرط نہیں پائے گی تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا انعام بھی نہیں ملے گا تو یہ ہے شرط پوزیشن لینا اور جزا کیا ہے اس کا انعام اس کو کہتے ہیں شرط اور جزا سمجھ آئی بات تو شرط اور جزا تو ان احادیث میں پہلا حصہ شرط ہوگا دوسرا جزا تو جملہ شرطیہ کہ لاتا ہے یہ جملہ پہلیا ہوتا ہے خبریہ ہوتا ہے پھر اس کی یہ اقسام میں شرطیہ بھی ہے ایک جملہ انشائیہ ہوتے جملے کی اقسام ہیں کوئی ذاتی اور کوئی صفاتی حدیث نمبر ایک سو ستاسی ون ایٹی الله من تکبر وضاح اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفا رفا کا مانا عجزی کرنا اللہ کمانا ہے بلند کرنا امن تکبر تکبر یا تکبر باب طفاول مانا ہے تکبر کرنا غرور کرنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا دوسروں کی توہین کرنا وغیرہ وضع وضع معنی ہے کم تر کر دینا کم تر کرنا زلی کرنا رسوا کرنا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منتواز رفا اللہ کہ جس شخص نے عاجزی کی اللہ کے لیے رفا اللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند کرے گا و من تقبر اور جس نے تکبر کیا وضاح اللہ اللہ تبارک و تعالی سے پست کرے گا ضلیل کرے گا رسوا کرے گا تو من تواز ہمار اللہ جس نے اللہ کے لیے توازوں کی انکساری کی عاجزی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرمائیں گے ومن من تکبر وضاء اللہ جو تکبر کرے گا یا جس نے تکبر کیا وضاء اللہ اللہ تبارک پتلوں سے پست فرمائیں گے زلیل کریں گے جی ہاں تو چیزیں ہیں ایک شرط رکھی اور ایک جزا ہے شرط یہ ہے کہ جو حاجی اور ان کی ساری اختیار کرے گا اللہ اسے بلند کر دیں گے جو تکبر کرے, کرے گا اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ادی سے کچھ سی ہے اتبرداری فمن نہ جانی فرداری کباب تفی تک میری چادر ہے اتبرداری فمن نازانی فی فرداری تو مجھ سے جگڑا کرے گا میری چادر کے بارے میں کبکت جہنم میں شان ہے تکبر اللہ کے لیے ہے. پڑھائی اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری باقی کوئی بڑا نہیں ہو سکتا کہ نمحیات وزین کو تقاط انسان دنیا میں اپنے مال پر فخر کرتا ہے اپنی اولاد پر فخر کرتا ہے اور اسی پہ تکبر کرنے لگ جاتا ہے تکبر نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو تکبر سے بچاتے رہنا چاہیے تکبر کیا ہے کہ جب انسان لوگوں کی نظر میں ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے لیکن حقیقت میں بڑا وہی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے حقیقی مانا میں وہی بڑا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ کبھی بڑا نہیں ہوتا وہ چھوٹا ہوتا ہے <coughs> <coughs> کیا ہے وہ کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر کلو کل گلچار بنتا ہے اپنی ہستی کو جب مٹا دیا جائے گا اپنے آپ کو جب کم تر سمجھا جائے گا تو جو انسان اللہ کی عادی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک وطرف سے بلند فرما دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لوگوں اس کے متعلق لوگوں کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں لیکن جو تکبر کرتا ہے غرور کرتا ہے اللہ تبارک وطرف سے سب کے سامنے ذریع رسوا کر دیتے ہیں من توض رفا اللہ, اللہ من تقبر وضاء الله جس نے توازو کی عاجی اختیار کی اللہ کے لیے رفعہ اللہ اللہ سے بلند کرے گا امن تکبر وضاء الله اور جس نے تکبر کیا وضاح اللہ اللہ تبارک و تعالی سے پست کریں گے ذلیل کریں گے <تصفح> ترکیب دیکھیے من شرطیہ تو جہاں جہاں بھی من آئے گا ان احادیث میں من شرطیہ ہوگا من موصولہ نہیں ہوگا من شرطیا توازی اس میں لام جار للہ لام جار لفظ اللہ مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فیل کے فعل اپنی ضمیر فعال اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر شرط رفعہ اللہ رفا فیل وہ ضمیر مفول بھی مقدم اللہ فائل مؤخر فیل اپنے فعال مؤخر اور مفول بھی مقدم سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ پھیلیا خبریہ شرطیہ ہو کر ماتو فالے واہ ہر سے عاطفہ من تکبر وبا اللہ من تکبر من شرطیہ تکبر تکبرا فعل سمیر اسم فائل فعل اپنے فعل سے مل کر جملہ پھیلی خبریہ ہو کر شرط وضاحب اللہ وضاح فیل کہ واؤ کو, کو نہ تلاش کرتے رہنا کہ اس واؤ کو کیا بنائیں وضاح کی واؤ اصلی ہے وضاح <تصفح> یزا <تصفح> وضاح آ فیل حضمیر مفول بی مقدم اللہ فعل مخر فعل اپنے فائل مخر مفول بی مقدم سے مل کر جملہ پھیلی خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ فعلی خبریہ شرطیہ ہو کر معطوف معطوفہ لیں اپنے معطوف سے مل کر جملہ شرطیہ معطوفہ حدیث نمبر 188 من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ حضرت گبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا لم يشکر اللہ واللہ کا شکریہ اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا من لم یشکر الناس یا ماضی سے ہی آپ کریں لم ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے جس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا لم یشکر اللہ اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا کیا مطلب حدیث کا دنیا کے اندر جو انسان کسی کے کام آتا ہے وہ حقیقی معنیٰ میں دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی مدد اور نصرت ہوتی ہے لیکن کسی کے ذریعے صلاح تبارک و تعالیٰ کسی کی مدد کرتے ہیں دنیا کے اندر ہر ایک انسان دوسرے کا محتاج ہے کسی بھی وسیلے سے آپ دیکھیں کسی بھی طریقے سے دیکھیں ہر ایک انسان دوسرے کا محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کی نعمتوں اس پر جو اپنی نعمتیں نازل فرما رہے ہیں یا اس کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں دوسرے انسانوں کے ذریعے سے تو اب وہ جو انسان دوسرا انسان جو وسیلہ بن رہا ہے ذریعہ بن رہا ہے تو آپ اس پہلے آدمی کو چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کرے لیکن اگر اس نے اس وسیلے کا اور اس کا شکریہ ادا نہیں کیا تو گویا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا اس لیے کی؟ وہ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وسیلہ والے ذریعہ تھا جب اس نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا تو پھر اللہ تبارک و کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا کسی انسان کا بھی شکریہ ادا کرنا حقیقی معنیٰ میں اللہ تبارک و کا ہی شکریہ ادا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی تعریف کرنا حقیقی معنیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی تعریف ہے جی تو ناشکری کرنا کسی چیز کی نعمتوں کی نہ کرنا گویا تبارک و تعالیٰ کی نہ شکریہ کرنا ہے, ہے ملم مل یشکر ملم مل یشکراناسا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا لم یشکر اللہ اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا ترکیب من شرطیا لم جازمہ یشکر فیل زمیر اس میں فائل اللہ کا مفول بھی فیل اپنے فائل اور مفول بی سے مل کر جملہ فیلیا خبری ہو کر شر لمح یشکر اللہ یشک الفیل فائل بھی فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے جملہ فیلیا خبری ہوکر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ پھیلیا خبری شردیا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جملہ فیلیا خبری شردیا جزائیہ لوگ دونوں کہتے ہیں تو شردیا بس ٹھیک ہے جزائیہ پتہ ہے کہ جملہ شتی میں شرط جزائی ہوتے ہیں تو اس لیے جملہ فیلیہ خبریہ یہ صرف شرطیہ کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے حدیث نمبر 189 سو نواسی ون ایٹی نائن ملم یس علی اللّہ یغ علیہ ہے غزب یغب و اس کے معنی آتے ہیں غزب ناک ہونا رضی عليه حضرت ابو رضی اللہ کی روایت ہے اللہ اس پر غصہ ہوتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں اللہ اس پر حضب ناک ہوتے ہیں ملم یسأل اللہ جو اللہ سے نہیں مانتا یغضب علیہ اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں اللہ سے ناراض ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قران مجید میں ادعونی استجب لکم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے مزید اپنے لیے کوئی نعم دے مانگا ہے, مانتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے خوش ہوتے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالی سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں یہ بالکل انسانیت مخلوق اور حالیہ کے درمیان گویا حد فاصل ہے آپ مخلوق سے مانگتے ہیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں ٹھیک ہے نہیں مانگتے تو لوگ خوش رہتے ہیں لیکن خالق ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو تو میں خوش ہوتا ہوں نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہوتا ہوں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے اور اپنے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد اور نصرت مانگ مانگنی چاہیے ملم یس علی اللہ جو اللہ سے نہیں مانگتا یبزب لے اللہ تبارک و تلو سے ناراض ہوتے ہیں ترکیب من شرطیہ لم جازمہ یس الفیل ضمیر فعال اللہ مفول بھی فیل اپنے فائل میں بی بھی سے مل کر جملہ پھیلیا جملہ پھیلیا خبری ہو کر شرط یقب علیہ یغ <تصفح> ضب فیل میں زمین مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فیل کے فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ پھیلیا خبریہ شرطیہ حدیث نمبر ایک سو نبے ون نائنٹی مانتا و نو بات حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نحبت فلحی سمنہ انتہاب ینتہ وہ اس کا معنی ہوتے ہیں لوٹنے کے لوٹنا کسی کو چوری کرنا ڈاکہ ڈالنا انتہبہ نحبہ اسی کا مفول ہے فلح سمنا ہم میں سے نہیں ہے ہم میں سے نہیں کا مطلب کامل مسلمان نہیں ہے تو من منتھ بطن جس شخص نے لوٹا بس وہ ہم میں سے نہیں ہے من منتھ بطن جس نے لوٹ مار کی جس نے ڈاکہ ڈالا فلحی سمنا وہ ہم میں سے نہیں ہے اس کے اندر ڈاکہ ڈالنا چوری کرنا ہر قسم اس میں کیا ہے شامل ہے کہ انسان کو طور پر کوئی چوری کر لے یا دیکھتے دیکھتے ڈاکہ ڈال لے جب لوگوں کی آنکھیں ظفر ہیں کہ عالبان لانت ہے ایسے لوگوں پر کہ جو کسی کا مال اس طریقے سے اٹھا لے ان کے سامنے اور وہ لوگ ان کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہوں اور اس پر قادر نہ ہوں کہ اس کی مزاحمت کر سکیں تو خیر کسی طریقے سے کہ کسی کا راز فاش کرنا کسی کے پاس اگر کسی کا کوئی راز ہو تو اس کو کیا کر دینا <تصفح> کسی کے سامنے بیان کر دینا یا کسی کی ایسی کوئی بات ہو کہ جو نہ بتانے والی ہو کسی کو تو اس کے متعلق کسی دوسرے کو بتا دینا یہ بھی ہے کہ کیا ہے نحبہ میں سے منن تحبا نتن فلئی سمنا جس نے لوٹا فلی سمنا پسو ہم میں سے نہیں ہے من منشتیا انتہب فیل اس میں ضمیر فائل نحبتاً مفول مطلق ضربت تو جیسے آپ پڑھتے ہیں تو انتہب نحب تو نحبت مفعول مطلق فیل اپنی ضمیر فائل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر شر فادیا لئی سکل ناطس اس میں ضمیر اس کا اسم من ظرف مستقل خبر من جار نا زمین مجرور مجرور مل کر متعلق ہوئے اس میں فائل کے سیغہ اسم فائل اپنی زمین فائل اور متعلق سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر لہیسا لہیچا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ پہلیا خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ پہلے خبریہ شرط حدیث رہنمائی کرے خیر کسی اچھے کام پر فلح مثل اجر فائے پس اس کے لیے اس کام کے کرنے والے کے ثواب کی طرح ہے کہ آپ علیہ سلاۃ والسلام تشریف فرماتی کہتے ہیں ابو مسعود ایک شخص آیا اور اس نے سواری کا مطالبہ کیا کہ مجھے سواری عنایت فرما دیجیے تو اس موقع پر آپ علیہ السلاۃ والسلام کے پاس سواری موجود نہیں تھی کہ اس کو دے دیں اتنے میں آپ ہی کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا تھا اور اس نے یار میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جو اس شخص کو سواری دے سکتا ہے اس موقع پر آپ سلام نے یہ فرمایا من دل خیر من دل خیر جس نے کسی کی رہنمائی کی کسی اچھے کام پر فلہو مثل اجر اجرفی تو اس کے لیے اس کام کے کرنے والے کے جتنا ثواب ہوگا تو گویا آپ نے اس کو یہ کہا یہ اس کو بتا دیا کہ وہ جا کر وہاں سے سواری لے لے اگر کسی کے پاس ہے تو گویا جب یہ ادھر جائے گا تو جتنا ثواب اس سواری دینے والے کو ہوگا اتنا آپ کو بھی ہوگا اسی طریقے سے اچھے کام کی طرف رہنمائی کرنے والا جتنا ثواب پھر کام کرنے والے کو ہوتا ہے اتنا اس کو بھی ہوتا ہے جس نے جس نے اس کو یہ کام بتایا تھا اسی لیے تعلیم اور تعلق کے بڑے فضائل ہیں علوم سیکھنا پیچھے پڑھ کروں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں اس لیے ایک تو یہ ہے کہ خود انہوں نے سیکھا اور پھر لوگوں کو سکھا رہے ہیں کویا کہ ان کی رہنمائی کر رہے ہیں ایک کام کی طرف تو پھر جو آگے یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو اس شخص کو ثواب پہنچتا رہے گا اور یہ سارے کا سارا درجہ پہنچتا ہے بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اور پھر اس کے بعد آپ کی ایک عظیم جماعت صحابہ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وجمائن اور ہی درجہ درجہ تابعین, تبا تابعین سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے درجات کو بلند فرمائے تمام بیا رحیم السلط و السلام بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صاحبہ اکرم تاب غیر علوم نیا جن جن واسطوں سے ہم تک پہنچا ہے اس واسطے میں آنے والے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے درجات کو بلند فرمائے مند اللہ جس کے رہنمائی کی آلاہ کسی بھلے کام پر فلہو پس اس کے لیے مثل و عجر ہی اس اچھا کام کرنے والے کے ثواب کی مثل ہوگا اس کے لیے بھی جیسے روزہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروا دیتا ہے تو اس کو اس روزہ کے ثواب کی طرح اس کو ثواب ملتا ہے اور اس کے ثواب میں سے کچھ کمی بھی نہیں آتی روزہ کے تو اس لیے بدھائی کے کاموں میں کیا کرنا چاہیے دوسروں کی رہنمائی کرنے چاہیے کرنے چاہیے ترکیب من چلتی ہے فیل فعل اس میں ضمیر فاعل اعلی حال خیرن مجرور جار مجرور مل کر متعلق کوئی فیل کے فیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط فلہ مثل اجر فاعلہ فاجزایہ لہو ظرف مستقر خبر مقدم لہو ظرف مستقر خبر مقدم لام جار ہو ضمیر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے صابطن میں فائل مقدر کے ثابت صابطن میں فائل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مقدم مسل مضاف اجری مضاف مذاف مضاف مذاف فعل مذاف ال مضافل مضاف مضافل مل کر پھر مضافلے ہوئے اجر مضاف کے لیے اجرف مضاف مضاف مضافل مل کر پھر مضافلے ہوئے مثلو مضاف کے لیے مثل مضاف اپنے مضاف مذافل سے مل کر مبتدا مؤخر تو مثل و فاعلی علی الخری یہ مبتدا مؤخر ہے تو مثلو مضاف اپنے اپنے مضافلے سے مل کر مبتدہ مؤخر مبتدا موخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا برائے شرط شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیا سمجھ من منہ اللہ خیر من شرطیا دلہ فعل ب فائل خیر متعلق فعل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط فلح مثل و اجر, اجر فعلی فا جزایہ لہو اظرف مستقر خبر مقدم ہے مثل و اجر فعلی الگ کر مبتدا موخر مبتدا موخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اس لیے ہو کر جزا شرط اور مل کر جملہ فی الحال حدیث نمبر ایک سو اسی طرح کی ایک حدیث آپ پہلے پر کیا چکے ہیں جس میں یہ تھا کہ لَا مسلمن یہاں پر ہے من فلیس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی روای تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من حمال علئی نہ ہم پر اسلحہ فلحی سمنا ہم میں سے نہیں ہے تو من حملہ علیہ فلحی سمنا جس نے ہم پر یعنی مسلمانوں کے خلاف جس نے کیا, کیا؟ اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں یعنی وہ مسلمان نہیں ہے مطلب کامل مسلمان نہیں ہے ٹھیک ہے جی جو مسلمانوں کا گروہ خود مسلمانوں کے ہی خلاف کیا ہو جائے لڑنے پر اور جنگ کرنے پر آمادہ ہو جائے آپ اس اسلام مطلب نے فرمایا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اب اسلحہ اٹھانا چاہے وہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے ہو مہدرانے دھمکانے کے لیے ہو کسی بھی حوالے سے ہو یہ کیا ہے ناجائز اور حرام ہے کسی کے اندر وہ ساری چیزیں جو آپ کو میں یا مسلمان کے تحت ہی بتا چکا ہوں کسی بھی مسلمان کو کسی بھی چیز کے ذریعے سے ڈرانا یہ کیا ہے ناجائز ہے چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو من حمل علیہ جس نے ہمارے خلاف اسلحہ اٹھایا یار اٹھایا فلحی سے ملنا بس وہ ہم میں سے نہیں ہے تو مطلب مسلمانوں کے خلاف لڑنا بغاوت کرنا من شرطیہ ترکیب من شرطیہ حمل فعل اس میں ضمیر فائل فعل اپنے علی نہ اعلیٰ جار نا مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے حمل فیل کے اسلحہ مفول بھی فعل اپنے فعل متعلق اور مفول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرطا لئی مستقر خبر پہلے بھی اس ترکیب گزر چکی ہے تو لئیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا اسمیہ خبریہ بھی کہہ سکتے ہیں شرط اور جزا مل کر جملہ فیلیا شرطیا <تصفح> <تصفح> حدیث نمبر من صومت حضرت نے فرمایا من نجا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی سوماتا سواد کے ساتھ مانا خاموش رہنا نجات نجات پائی اس سے پہلے آپ پڑھ کے آ چکے ہیں حدیث کو کہ اسکوت اس خیر من املا اشر و املا الخیر خیرمن اسکوت اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے کہ اگر کسی کے منہ مبارک سے دہن مبارک سے اچھی باتیں نکلتی ہیں لوگوں کو اس میں فائدہ ہوتا ہے تو پھر تو اس کو چاہیے کہ وہ بولے لیکن اگر کسی کا منہ ایسا ہے کہ وہ کواڑ جب کھلتا ہے تو کچرا ہی باہر آتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ بند ہی رہے تو ٹھیک ہے جی تو اسی طریقے سے یہاں پر من سما نہ جاگا اب سما تمراج کیا ہوگا جو کیا ہوا خاموش رہا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی یعنی کوئی بری بات کہنے سے کرنے سے بری بات کرنے سے وہ رکا اس نے کوئی بری بات نہیں کی تو اس نے کیا پر لیا نجات پائی مطلب یہ کہ اس نے نجات پائی اس بات سے کہ وہ گناہ میں ملوث نہیں ہوا من سکت ہے نا سکت اس کے روایت بالمانہ ہے روایت بلمانہ سمت اور سکت میں سکت اور سمت میں تھوڑا سا فرق ہے ٹھیک ہے سکوت کا لفظ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر بات ہو رہی ہو کوئی کہ جہاں پر بولا جا رہا ہو جس کے مقابلے میں نتک ہو ٹھیک ہے نا بول, بولا جا سکتا ہو اس کے لیے اور سمت بالکل ایسا ہے کہ جس سے ممکن ہی نہ ہو بولنا اس کے لیے بھی سمتا کا لفظ استعمال ہوتا ہے سمتا کا مطلب ہے کہ کسی بھی ایسے ذریعے سے بھی گویا کہ وہ چیز سامنے نہ لائی جائے جو اس کے من میں ہے یا یوں کہیں کہ آپ بولنے والے اور گنگے دونوں کے درمیان میں آپ فرق کر سکتے ہیں کہ سماتا خاموش رہنا ہر ایک के लिए چاہے وہ گنگا ہو یا بولنے والا ہو اور سکاتا صرف اس کے لیے بولا جائے گا جو بول سکتا ہو ٹھیک ہے جس کو بولنے پر قدرت ہو اس کے لیے سکاتا اور سما تھا دونوں کے لیے تو یہاں پر سما تھا کہا ہے اگر جہاں پر اگر کسی نے سکاتا پڑھا ہے تو وہ روایت بلمانا ہے ٹھیک ہے صحیح روایت ہی ہے یہ اگر دونوں میں فرق کرنا ہو تو پھر اس طریقے سے فرق کر دیا جاتا ہے شکت اور سمتا میں جی من سومات نجا تو یہ زیادہ کس سے عام ہے شکت ایسا سکوت خاص ہے اور سمت عام ہے من سوماتا نجا جس جو خاموش ہے اس نے جان پائی من شرطی اور سمت فیل اس میں ضمیر فائل فیل فائل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط نجا فیل اس میں ضمیر فائل فیل اپنی زمین فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا, اور جزا مل کر و رب آج کے یہ اتنا کافی ہے